اللہ تی تخلت علی ہے حرف انا جملہ اسمیا یہاں سے آگے جملہ اسمیا ہی ہے پہلے بھی جملہ اسمیا ہی چل رہا تھا لیکن یہاں سے آگے وہ جملہ اسمیا کی اقسام ذکر کریں گے جس پر حرف انا کیا ہے داخل ہوتا ہے یاد رکھیں کہ حرف انا جو ہے عروف مشبا بالفعل میں سے ہے انا انا کا انا لئیتا لاكہ لا اللہ یہ جو چھ عروف ہیں روح مشبہ ویلفیئر تو یہ کیا کرتے ہیں جی اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور اپنی خبر کو کیا کر دیتے ہیں, مرفو، رفع دیتے ہیں. اللہ اکبر تو ناصب العسم اور رافع الخبر ٹھیک ہے جی تو ان میں سے صرف اور صرف یہاں پر لفظ انا کا استعمال ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی خبر جو ہے وہ کیا ہے ان کے اسم پر مقدم بھی ہو سکتی ہے لہذا اکثر طور پر یہاں پر ایسا ہے کہ کیا ہے اس کی خبر انا حروف بالفعل کی خبر کیا ہے اس کے اسم پر مقدم ہے ٹھیک ہے جی دیکھیے گا سب سے پہلی حدیث <coughs> حدیث نمبر بیاسی ایٹی السراب حکمت اور دوسری روایت میں شیارے لاحکمہ تن وہاں پر میکرا ہے کیا کہ ریمو کیوں کرتے غلط بات تو نہیں لکھی تھی ان نا من الب لسخرا اور ان نمین اشیارے لاحکما दूसरी روایت में आता है <تصفيق> شریف کی حدیث ہے اسی طرح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہے ٹھیک ہے لام کے سات لحک متن ان بیان بیان بیان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی بات کو تقریر میں لانا بیان کرنا شہر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کثرے کے ساتھ کس کو کہتے ہیں جادو کو ٹھیک ہے نا شہر جادو ان شہر شہر شہر کو ہی کہتے ہیں جس کی جمع شہار آتی ہے حکمتا حکمت, حکمت ہی دانائی کو عقل مندی کو تو حدیث کا ترجمہ یہ بن جائے گا ان سے آپ شرمل کے اندر پڑھیں گے انشاء اللہ ان من البیان لسحرا اور اس میں کیا کہتے ہیں اس کو عوامل کے اندر بھی کہ مین جو ہے اس کی کئی ساری صورتیں ہوتی ہیں ان میں سے اقسام میں سے من یہ قسم ہے طبعیض جس کا مطلب ہوتا ہے بعض من عیضیا اس کو کہتے ہیں من جارہ یا جارہ میں سے ہے من لیکن اس کی پھر کئی ساری اقسام ہیں کئی سارے معنی ہوتے ہیں مین کہ تو ایک من طبیعیزیہ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بعض کچھ ان نام الرا یہاں پر بھی من طبعیزیا ہے اور ان الشعر ماں اس میں بھی کیا ہے من طبیعزیا ہے جی مِنَ الْبَيَانِ البیان لسحرا بے شک بعض بیان جادو ہوتے ہیں ان نمین الانسحرا بے شک بعض بیان لسحرن جادو ہوتے ہیں اور ان نمین شارحک متن اور بے شک بعض شہر حکمتن دانائی ہوتے ہیں دنائی کے ہوتے ہیں دنائی والے ہوتے ہیں عقل مندی والے ہوتے ہیں ان من الانس ہرا بعض بیانات باز بیان جادو ہوتے ہیں من حکمتن اور کچھ اشعار بعض بعض شعر حکمت کے ہوتے ہیں ان میں سے جو پہلا ہے ان نام الرا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک دو لوگ آئے اور انہوں نے ایک اس انداز سے تقریر کی کہ سامعین پر بڑا اثر ہوا اس کا اور ان کی باتوں کا ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ ان نمن البیاں لسے کہ بعض بیانات کیا ہوتے ہیں جادو ہوتے ہیں میں اور آپ بھی اپنی زندگی میں بہت دفعہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور تجربہ کرتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی کی بات کو ہم سنتے ہیں تو اس کا اثر ہم پر زیادہ ہوتا ہے کئی دفعہ تو نہیں ہوتا لیکن بعض دفعہ کسی بولنے والے کا انداز ایسا ہوتا ہے بولنے والے کی آواز میں اس قسم کا درد ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا تقویٰ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بات زیادہ اثر کرتی ہے تو اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بعض بیانات ایسے ہوتے ہیں گویا کیا جادو جس طرح جادو اثر کر جاتا ہے اسی طرح وہ بیان انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں ان نمشہ حکمت بعض اشعار کیا ہوتے ہیں دنائی کیا ہوتے ہیں ویسے تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ شعرا دی مون شعرا جو ہوتے ہیں وہ ویسے ہی خلابے باندھتے رہتے ہیں کبھی مشرق کے تو کبھی مغرب کے علم طرح انفیکل یہی تھی نہیں دیکھا کہ ویسے وادیوں میں شکر لگا رہے ہوتے ہیں بھٹک رہے ہوتے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ ایسے ہوائی تباہی کی باتیں کرتے ہیں شعرا تو بہرحال ہر ایک شعر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو واہی تباہی ہو کچھ اشعار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو حکمت عقل مندی اور دنائی پر کیا ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں. تو اشعار کی بات آ تو آپ یہ جان لیجئے اشعار میں نظم بھی شامل ہے نعت بھی شامل ہے وغیرہ وغیرہ شہر چاہے کوئی بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا جائے اللہ تبارک و تعالی کی حمد میں کہا جائے اور ویسے نظم ہو کہ کسی بھی شخص کے لیے یا صحابہ کرام کے لیے کچھ اشعار کہے جائیں ان کی شان ان کی بلندی شان کے لیے اس میں چند شرائط ہیں وہ آپ یاد رکھیے اور ان کو ہمیشہ سے اپنی زندگی میں رکھے اور اس کو اپنا بھی معمول بنائے اس میں ایک ہوتا ہے سامع سننے والا اس کے لیے بھی ایک شرط ہے اور ایک سنانے والا ہوتا ہے جس کو مسمیا کہتے ہیں سنانے والا اس کے لیے بھی شرط ہے مسمور جس کو سنا جاتا ہے یعنی وہ کلام وہ کسی حیثیت کا ہو اور ایک نمبر چار یہ سما سب سے پہلی چیز ہے کہ سامع جو سننے والا ہے وہ کیا ہو اسلحہ یافتہ ہو کم از کم یہ ہے کہ اس کی اصلاح کی وہ شہر کا مطلب کبھی بھی غلط نہ لیتا ہو اصل جو مقصد شہر کا جو مقصد ہے وہ اسی کو ہی سمجھے اس کا غلط مطلب نہ نکالے اگر کوئی کوئی شہر جو ہے تو اللہ تبارک تب و تعالیٰ کی شان میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا گیا ہے تو وہ کسی غیر کے لیے ثابت نہ کرے تو سامع کیا ہونا چاہیے سمجھدار ہونا چاہیے اور اصلاح یافتہ ہونا چاہیے نمبر دو مسمیہ سنانے والا سنانے والا کون ہونا چاہیے وہ مرد ہونا چاہیے وہ عورت یا امرت یعنی لڑکا نہیں ہونا چاہیے عورت یا لڑکا نہیں ہونا چاہیے جس میں ہم اور آپ سب کے سب مبتلا ہیں ہم دیکھتے ہیں آئے روز کہ کیا ہوتی ہیں ہمیں نعتیں سنانے والی اور نظمیں سنانے والی کون ہوتی ہیں عورتیں ہوتی ہیں اور وہ بھی نہیں کہ جوان لڑکیاں ہوتی ہیں کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اشعار سننا بالکل ناجائز ہے لڑکی کی نعت یا نظم سننا بالکل ناجائز اور اسی طرح کیا ہے لڑکوں کی بھی ہاں البتہ کسی نجی محفل میں جہاں پر واقع معلوم ہو کیوں یہ کوئی بات ہے بات کو تو پہلے سننے کم از کم بات کو تو سنیں پہلے اگر کسی نجی محفل کے اندر اگر کوئی اپنی ہی خواتین بیٹھی ہوں وہاں پر اگر کوئی لڑکی یا کوئی بچی یا کوئی عورت کیا ہے کوئی اشار پڑھتی ہے اس میں تو گنجائش ہے ٹھیک ہے پڑھ سکتی ہے لیکن کسی ایسی جگہ میں اشعار وغیرہ پڑھنا کہ جس میں کیا ہو غیر محرم تک آواز پہنچتی ہو اور اس کو اس کی آواز سنائی دیتی ہو تو یہ کیا ہے ناجائز ہے ٹھیک ہے اس میں وجہ یہی ہے کہ یہ کیا ہے نجائز ہے اس لیے کہ غیر اس کی آواز کو کیا کریں گے سنیں گے اور غیر تک اپنی آواز پہنچانا اور ان کو سنانا یہ کیا ہے ناجائز ہے ٹھیک ہے یہی حال کیا ہے امرت کیا ہے اس میں کیا ہے لڑکے کا یعنی بچوں کا کہ ان میں بھی کیا ہے کتنے کا خدشہ ہے اس لیے ان لڑکا بھی نہ ہو اور کیا ہے لڑکی بھی نہ ہو بچیاں بھی نہ ہو عورت نہ ہو ذات عورت جی فریعت کے مصنوع یعنی جس کلام کو سنا جا رہا ہے سنایا جا رہا ہے پڑھا جا رہا ہے تو وہ کیا ہے وہ کلام خلاف شرح نہ ہو شریعت کے خلاف نہ ہو بلکہ شریعت کے مطابق ہو، ایسا نہ ہو کہ اس میں کفیہ کلمات ہوں تو وہ ناجائز ہوں گے نمبر چار یہ کہ آلیہ سما جس کے ذریعے سے ہم سن رہے ہیں اس میں کیا ہے ساتھ میں کوئی بازار وغیرہ یا کوئی ڈھول وغیرہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو چار شرطیں ہیں شہر و شہر وغیرہ کی نعت اور نظم کی ایک یہ کہ سننے والا اصلاح یافتہ ہو سنانے والا کیا ہو مرد ہونا چاہیے عورت یا بچے نہیں ہونے چاہیے اور پھر یہ کہ جو کلام ہے وہ کلام کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہونا چاہیے شریعت کے مطابق ہونا چاہیے نمبر چار یہ کہ آلائی سما جو ہے اس میں کیا ہے گانا اور باجا نہیں ہونا چاہیے اب بتائیے کسی کو کچھ, کچھ سے جی کا مطلب سمجھ میں آیا آپ کو اچھا جی ترکیب کو دیکھ من البیان حروف مشبہ بال من البیان جار البیان مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سب کے خبر مقدم ہوگی ٹھیک ہے سب اپنے فائل اور متعلق وغیرہ سے مل کر جملہ خبر مقدم لس حران لام کا لیکن حران اس इसमें انا انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اس میں خبر <تصفح> اصل پوری حدیث اس میں واو بھی ہے تو اگر وہ ہو تو اپنے خبر سے مل کر جملے خبریں ہو کر ماتوفہ لے اور, ماتوف ماتوف ماتوف اور ماتوف اور کر الملہ معطوفہ اگر ترکیب کریں تو دیکھ لیجئے نہ حروف مشبہ بالف نشر ضرف مستفر خبر مقدم حکمت اس ان نہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اس میں خبر جی آپ کو یہ ترکیب سمجھ میں آئی تو ویسے تو نہیں ہے میرے پاس جو کتاب ہے اس میں واؤ بیچ میں لیکن اصل جو حدیث ہے کہ انا من و انشر حکمت تو واؤ ہوگی تو ہم ترکیب کیا کر لیں گے کہ پہلے پوری ترکیب کو کر کے اس کو ماتوف عالیہ بنا لیں گے غرف آتفا و ان نمن شیر حکمتن جملہ خبر ہو کر یعنی ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر معطوف بن جائے گا ماتوف اور ماتوفہ مل کر جملہ معطوفہ بن جائیں گے اور اگر واو نہیں ہے دونوں جملوں کو الگ الگ مستقل طور پر کہہ دیں گے انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملے اس میں خبریں ٹھیک ہے جی مشبہ بالفعل من الفین مستقر خبر مقدم متعلق سب ثابت ان کے اور لس خبر اسم اس میں لیکن مرفوہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حضرت نے فرمایا علم علم کو ہی کہتے ہیں جہل جہالت کو کہتے ہیں من القول قول قول بادتے ہیں, ہیں لیکن یہاں پر کیا ہے بوجھ ٹھیک ہے جی بوجھ بالمن القول آیا لن بوجھ یا بال جی انلم بے شک بازم جہلن جہالت ہے ان من القل عیالن بے شک باز بات بال ہیں ٹھیک ہے جی ابو داود شریف کی روایت ہے ان نمن العلم بعض جہالت ہیں ان من بعض باتیں وبال ہیں ٹھیک ہے جی ان من العلم کیوں؟ اس لیے کہ بعض علم کیوں کر جاہل ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ انسان نے علم حاصل کیا ٹھیک ہے اس پر عمل نہیں کیا تو یہ حقیقت علم نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے یہ حالت ہے ٹھیک ہے جی دوسرا یہ کہ کوئی علم ہونے کے باوجود یعنی عالم ہونے کے باوجود عالم کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہو علم ہونے کے باوجود وہ کیا ہے گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے نہیں خوف کھاتا وہ حقیقتا علم نہیں ہے بلکہ جہل ہے وہ عالم نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے جاہل ہے اور ایسا وہ شخص کے جو عمل کے خوف سے علم ہی حاصل نہ کرے وہ کیا ہے, جہل مرقب ہے؟ دبل جاہل مرکب ہے ڈبل جاہل جو کیا کرے یعنی عمل کے خوف سے علم ہی حاصل نہ کرے مثلاً یہ کہ مسلمان تو ہے لیکن اس کو نماز صرف ایمان لایا ہے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اس کو نماز کا طریقہ نہیں آتا اور نماز سیکھے ہی نہ کہ اس لیے کہ اگر سیکھ لوں گا تو پڑھنی پڑے گی لہٰذا نماز کا طریقہ ہی نہیں سیکھتا ہوں تو وہ سب سے بڑا کیا ہے جاہل ہے تو گویا علم ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے جاہل یا علم نہیں ہے لیکن اس کو حاصل نہیں کیا جاتا عمل کے خوف سے تب بھی کیا ہے جہالت ہے کہ بے شک بعض اقوال بعض باتیں کیا ہوتی ہیں بوجھ ہوتی ہیں وبال ہوتی ہیں اس لیے کہ انسان بہت دفعہ بہت ساری باتیں کرتا ہے لیکن ان میں سے بعض باتیں جو ہے انسان پر ہی وبال بن جاتی ہیں مثلا یہ کہ اس نے کسی کی غیبت کر لی یہ خود اسی پر بوجھ ہے اسی پر ہی وبال ہے کیوں اس لیے کہ جب یہ کسی کی غیبت کرے گا تو اس کے گناہ کیا ہو جائیں گے گویا کہ اس کے اثر پہ آ جائیں گے اور اس کی نیکیاں جو ہے وہ کدھر چلی جائیں گی اس مقابل کے پاس چلی جائیں گے جس کی اس نے کیا کی ہے, وغیرہ کی ہے. اللہ, اللہ تو اسی طرح اور بہت हैं باتیں ایسی ہیں جو انسان بات تو کر لیتا ہے لیکن خود ان کا بال کیا ہے اسی پر پڑ جاتا ہے ان نام ऐसा <عَيَالًا> ایسا کام کر لیا ایسا برا کام کر لیا اس کے دیکھا دیکھی پھر اور بھی بہت سارے لوگوں نے ایسا کام کر لیا وہ بھی اسی کے زمرے میں آ جائے گا کہ وہ کام اس کے لیے وبال بن جائے گا ایسی کوئی بات کی جو تھی خلاف شرح تھی جو گناہ, کا جو گناہ کی بات تھی وہ بات اس نے کی اور لوگوں نے سن لی اور لوگوں نے اس پر عمل شروع کر دیا تو وہ بات بھی اس کے لیے کیا بن جائے گی وبال بن جائے گی جی تو من من العلم من القول اور بے شک بعض علم جہالت اور بعض باتیں کیا ہیں وہ بال ہے اس کی ترکیب کو یہ ایک ساتھی اختصار کے ساتھ کر لے صرف جہل کی جلدی سے مختصر انہیں کیا ہے مین ل کیا ہے اور جہل کیا ہے لمبی ترکیب کی ضرورت نہیں ہے جی بس کر دیجیے لمبی ترکیب تو نہیں ہے اتنے میں تو بندہ دو پیج ترکیب کر لیتے صرف ایک ٹکڑے کی ترکیب کرنی تین حرف ہیں بس مستقر اس کے ساتھ خبر مقدم لگاؤ ٹھیک ہے صرف مستقر خبر لیکن ساتھ میں مقدم بھی کرو ٹھیک ہے زبردست آپ لوگ بھی ترکیب کیا کریں صرف رول نمبر ایک یا رول نمبر پانچ کا ٹھیکہ نہیں ہے ترکیب کرنے کا آپ لوگ بھی یہی پڑھنے کے لیے آتے ہیں مجھ سے ہی پڑھتے ہیں ان کوئی اور نہیں پڑھا تھا ترکیب میں ہی کرواتا ہوں اس کتاب کی انخر ان ان ان ان انا اپنے خبر سے مل کر جملسمیاں خبریاں اور ان من القل ان القول زرف مستقر خبر مقدم عیالن اس میں انخر اپنے خبر سے مل کر اس میں زب زب زب اور نمبرٹارہ ماشاء اللہ مزید چلیے جی آگے ہے فریز. حدیث نمبر ایٹی فور ان یسیر اے شیر کن این یسیر ریا اے شیر کن یسی کہتے ہیں کثیر گیا تھا خلیول جس طرح کہا جاتا اسی طرح تھوڑا یہ سیر اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں ار ریا ریا دکھلاوے کو کہتے ہیں کسی کے لیے ریا اس ماں کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا شرکن شرک کہتے ہیں شیرک کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی حضرت عمر بن الب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیرکن بے شک تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے یسیر ار بے شک تھوڑی سی ریا بھی وہ کیا ہے شرک ہے یعنی انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے لیکن اس میں دکھاتا کسی کو ہے کسی کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتا ہے کسی کو دکھلانے کے لیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں سکاط دیتا ہے کسی کو دکھلانے کے لیے وغیرہ وغیرہ کوئی بھی کام کرتا ہے دین والا کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے لیکن اس میں دکھلاوا اس کا مقصود ہوتا ہے اس کا خیال یہ ہوتا ہے اس کا گمان یہ ہوتا ہے فلاں مجھے دیکھ لے اور کہے کہ بڑا اچھا آدمی ہے بڑا نیک سالے ہے وغیرہ وغیرہ بڑی اچھی ہے فلاں نمازیں پڑھتی ہیں اپنی بچوں کو ایسے ایسے کہتی ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اس کا مقصد کیا ہو پیچھے یہ کہ تاکہ لوگ مجھے اچھا کہہ دیں یہ کیا ہے کہا کہ یہ بھی ایک شرک ہے شرکی قسم ہے ٹھیک ہے ایسا بھی تو نہیں ہو جاتا کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرے تو وہ کافر ہو جائے گا کافر تو نہیں ہوگا لیکن رسول اللہ صلی وسلم نے فرما دیا گوہی کہ یہ بھی ایک شرکی قسم ہے اس لیے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اصل تو عبادت جو کرتا ہے وہ تو اللہ کے لیے کرتا ہے لیکن جب اس نے کسی اور کو ساتھ میں لا لیا اصل تو کام اصل نماز پڑھ رہا تھا وہ تو اللہ کے لیے پڑھنی تھی لیکن اب ساتھ میں اس کے ذہن میں خیال ہی آ کہ مجھے فلاں بھی دیکھ رہا ہے تاکہ وہ سمجھے کہ میں بہت اچھا نمازی ہوں ٹھیک ہے میں بہت اچھے طریقے سے نماز پڑھنے والا ہوں یا نماز پڑھنے والی ہوں تو تاکہ وہ کہے گا کہ بہت اچھا آدمی ہے بہت اچھی خاتون ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اب لمبی لمبی نماز پڑھنے لگ جائے اب یہ کیا ہوگا گویا کہ شرک ہو جائے گا کہ اللہ کے لیے بھی پڑھ رہا ہے گویا کہ اور ساتھ میں بندے کے لیے بھی تو یہی کیا ہے شرک ہے شرک بھی کس کے لیے ہوتی ہے غیر کے لیے ہوتی ہے یعنی اللہ کے ساتھ کسی غیر کی عبادت کرنا تو یہاں پر بھی گویا کہ شرک کی قسم پائی جاتی ہے اس وجہ سے اس کو شرک کہا گیا کہ ان تھوڑا سا ریابی تھوڑا سا زیادہ ہوگا پھر تو ماشاء اللہ لیکن کیا تھوڑا سا ریا بھی وہ کیا ہے شرک ہے. ان سیر ار ریا اس بے شک تھوڑا سا ریا بھی کیا شرک ہے تو یہ ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا یسیر یہ فعل نہیں ہے ٹھیک ہے نا جیسے آپ اگر سارا یہ سیرو سے پڑھیں گے تو فعل بھی بنتے لیکن یہاں پر یہ یسیر کیا ہے یہ فعل نہیں ہے بلکہ یہاں پر یسیر سیر اسم ہے یہ ٹھیک ہے نا یہ سیرا ہے ار ریا مذافلے ہے ان نہ یہ سیر ار ریہ ٹھیک ہے یہ سیرا نہیں ہے اسم ہے اللہ قبر یسیر اریا اے شیرکن حروف مشبہ بال فیلف ارافل اس میں کن خبر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اس میں ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی آپ کی ترکیبر انوف مشب بلفیل اور خبر جمنا کرو گے جامعہ کے محکمے محض عباد اللہ صاحب کہا کرتے تھے خاصص والوں کو جو مختی کورس دیا کرتے تھے کہ جو جتنا ڈنٹ نکالے گا وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا جو جتنا ہی یہاں پر کیا ہے کوشش کرے گا جو جتنی ہی محنت کرے گا جتنی بار بار ترکیب کو کرے گا وہی کامیاب ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں بیٹھ کر دیکھتا رہوں گا اور مجھے سمجھ آ جائے گی کبھی بھی نہیں جب تک خود سے لکھو گے نہیں خود سے بولو گے نہیں مجان کیا ہے کہ آپ کو ترکیب آ جائے آپ بیٹھے بیٹھے میں ترکیب کروں گا کہ آپ کی کلاس والا کوئی, کوئی ترکیب کرے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہاں انفباب الفیل ہی ہے سیر ریا مزاف مزافل اس میں انا ہو شرکن خبر ہے آپ کو بڑی سمجھ میں آ جائے گی لیکن جیسی کلاس ختم ہو آپ کتاب کو لے کر اس کی ترکیب کر کے دکھا دے تو جب تک بولو گے نہیں جب تک کرو گے نہیں ترکیب کو لکھو گے نہیں ٹھیک ہے نا ظاہر ہے ابھی ہماری تو ترکیب ہی یہی ہے یہ کہ آپ لکھ کر ہی بتا سکتے ہیں جب لکھ کر بتاؤ گے نہیں اسی طرح آپس اس میں تکرار کر کے بولو گے نہیں اس وقت تک آپ کو ترکیب کبھی بھی نہیں آئے گی سننے میں تو بڑی آسان ہوتی ہے سننے میں آپ جیسے سنو تو آپ کو کہتنے مجھے آگے ترقیب. اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی ناصر ہوں اپنی کلاس والوں کو جس کا کوئی جان پہچان والا ہے جو لوگ نہیں آتے تو کے کلاس میں کو یقینی بنائے اپنے مزاح کریں نہ ہمارے ساتھ نہ اپنا وقت بیا کریں نہ ہمارا ٹھیک ہے السلام علیکم و اللہ و برکاتہ